بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جب یہ ثابت ہو گیا کہ بندوں کے تمام اعمال ریکارڈ میں لائے جا رہے ہیں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت مومن و کافر اور نیک و بد ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کریں گے گناہوں سے اجتناب کریں گے اور صلاح و تقوا کی زندگی اختیار کریں گے وہ جنت کی نعمتوں کے مستحق بنیں گے اور جو لوگ اللہ کے عوامر کی مخالفت کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ جزا و سزا کے دن ڈال دیے جائیں گے اس کی گرمی اس کا عذاب اور اس کی سختی جھیلتے رہیں گے نہ مریں گے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے صورت و آیت ساتھ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فری قن في جنت ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں